پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر 31 شیخ صاحب بعض مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ سواد اعظم ہیں اور ایک کثیر تعداد میں ہیں اور آپ ہمارے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو ہم سے اختلاف رکھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گراہمی ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ لا و امتی علی اللہ علیہ یعنی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جمع نہیں ہوگی یعنی گمراہی پر ان کی اجتماعیت نہیں آئے گی اور اجتماعیت اس وقت آتی ہے کہ جب سب جمع ہو جائیں دیکھیں اگر کچھ لوگ اس سے نکل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اجتماعیت نہیں آئی تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی اکثریت ہو تو وہ حق پر ہے ایسا بالکل نہیں ہے لا استمیوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اگر دو شخص بھی اس کے مخالف ہو گئے تو بھی اسے اجتماعیت نہیں کہیں گے یعنی مثال کے طور پر سو افراد گمراہی پر متفق ہو گئے اور دو افراد اس سے نکل گئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ دو شخص حق پر ہوں گے اسے منطقی اصطلاح میں سالب کلیہ کہتے ہیں اور اس کی نقیز موجب بے جزیہ آتی ہے عبداللہ ابن مسعود ضی اللہ عنہ جماعت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جماعت اسے کہتے ہیں کہ ما وا فقل حق کا و جماعت وہ ہے سواد اعظم وہ ہے کہ جو حق کے ساتھ موافق ہو اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اکیلا رہ جائے گا نبی علیہ السلات وسلم نے فرمایا بدا علیہ السلام و غریبہ و فرمایا اسلام شروع میں اجنبی تھا تو آخر میں بھی ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا پھر فرمایا فطوبہ علی تو ان اجنبی لوگوں کے لیے مبارکباد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مبارکباد دی ہے تو یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبہ عل تو غربہ اجنبی لوگ کون ہیں اس حدیث میں کون مراد ہیں تو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ من غربا اے اللہ کے رسول یا غربا کون ہے یہ اجنبی لوگ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نزاع من القبائل تھوڑے سے لوگ مختلف قبائل میں سے انہیں مختلف قوموں سے نکالا گیا ہوگا یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے لیکن دیکھو حق پر ہوں گے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل غربا یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم صالحون قلیل یہ نیک لوگ ہوں گے تھوڑے سے ہوں گے ناس کثیر سن بہت سے برے لوگوں میں یعنی برے لوگوں کی کثرت ہوگی اور نیک لوگ وہ تھوڑے سے ہوں گے پھر فرمایا میں عاصیم اکثر و مما يطیعهم. ان کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں گے اور ان کا ساتھ دینے والے کم ہوں گے تو یہاں آپ دیکھیں کہ تھوڑے لوگوں کو حق پر کہا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ کبھی کم لوگ بھی حق پر ہوتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لات بن امتی یو قوتل حق ظاہرین عالام حتو قاتل ایک چھوٹا گروہ طائفہ چھوٹے گروہ کو کہا جاتا ہے یعنی ایک چھوٹا گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور جنگ کرتا رہے گا یہاں تک کہ مسیح دجال سے جنگ کرے گا تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قائفہ یعنی ایک چھوٹا گروہ وہ بھی حق پر ہو سکتا ہے لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم سواد اعظم ہیں اور یہ مجاہدین تھوڑے سے لوگ ہیں اس لیے سواد اعظم نہیں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ سواد اعظم کی تعریف وہ ہے جو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم نے بیان کی کہ سواد اعظم وہ ہے کہ ما وافق الحق حق ان و انکن کہ جو حق کے ساتھ موافق ہو لہذا اس سے یہ پتا کہ جو حق کے مخالف ہو جو لوگ جو جماعت حق کے مخالف ہو تو اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو ان کی کثرت ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ سواد اعظم نہیں ہو سکتے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی البتہ مسلمانوں کی اکثریت گمراہی پر جمع ہو سکتی ہے یہ مطلب نہیں کہ یہ اکثر ہیں تو گمراہی نہیں ہو سکتے بلکہ اکثریت بھی گمراہ ہو سکتی ہے اور مجاہدین جو کہ قلیل ہیں اور اورباء ہیں اجنبی ہیں کم ہونے کے باوجود سواد اعظم میں شامل ہیں